سبق سلات اثر کی نماز کے بعد تم نے کیسے شام کی اے بھائی یعنی تمہاری شام کیسے گزری اور طلباً ہم نے خیریت سے شام کی یا معنی کریں گے ہم نے خیریت سے شام گزاری الحمد للہ اور اللہ کے لیے ہم تو سنا ہے لما اخرج تصور یا عثامہ تو آپ نے بورڈ کو باہر کیوں نکالا اے اسام ادخل ہا اسے اندر داخل کرو جلدی سے اخرج تو ہا لذہ ہا میں نے اسے باہر نکالا باہر نکالا ہے تاکہ میں اس کی صفائی کروں تاکہ میں اس کو صاف کروں لِنف ہا میں نظاف صاف کرنا اد خل اد سے یہ فر عمر ہے سعود خلو ہا میں اسے جلد ہی داخل کر دوں گا بعد تنظیفی اسے صاف کرنے کے بعد بنا جاہ کم الباہر فی الامتحان نصفی اے بھائیو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں بنا جاہ الباہر آپ کی واضح کامیابی پر الباہر واضح نمایاں آپ کی نمایاں کامیابی پر فی الامتحان نصفی یعنی جو سال کے درمیان میں امتحان لیا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں ششماہی امتحان کہتے ہیں ششماہی امتحان میں آپ کی نمایاں کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں او مبارکباد پیش کرنا لقت فریف تو کثیر نتیجہ تلتی بلغت نسبت و تسم اللہ گواہ ہے لقد تو کثیرم یقینا یقینا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں بہت خوش ہوا ہوں اس نتیجے سے جس کی نسبت ہم کیا کہیں گے یعنی جس کی مقدار یا جس کا ریشو جس کی شرح ستانوے فیصد کو پہنچ گئی ہے یعنی ستانوے فیصد طلبا کامیاب ہوئے ہیں یا مانا کریں گے ستانوے فیصد نمبر لیے ہیں یعنی جس کی شرح ستانوے فیصد کو پہنچ گئی ہے اوکاشا تو اوکاشا فرحک فر اللہ کا یا استاد اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اے استاد فارحہ یا فراہو خوش ہونا اور فر یفرہ ہو کسی کو خوش کرنا یا کسی کو خوش رکھنا یو دخلو اسامہ تو سب اسامہ بورڈ کو اندر داخل کرتا ہے المدرس و استاد انی فی مشارق مشاعر و مغار جوولا جلا بہت گھومنا پھرنا یقیناً میں گھوما پھرا ہوں زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں میں وہ فی بلادن کیسی راتن اور میں نے بہت سے ممالک میں پڑھایا ہے در رس و تدریس کرائی ہے ولم اور میں نے تم سے زیادہ اچھے طلبہ نہیں دیکھے لم ارہ رآ یا رآ سے ارہ اور آخر سے حرف علت بھی گرا دیا لم نے تو کیا رہ گیا لم ارہ جوول تو جوولا یجوولو اور درستو درستا یدرسو جزاک اللہ خیرن یا استاد اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اے استاد لعلکم احضرتم دفاتر النحوی شاید تم لے کر آئے ہو احضر یحضر حاضر کرنا شاید تم نے حاضر کی ہیں یعنی تم لے کر آئے ہو نہو کی کاپیاں نام احضر نہا ہم ان کاپیوں کو لے کر آئے ہیں ہاتو ہا ہا کی تمی لوٹ رہی ہے دفاترو کی طرف دفاتر کی طرف تم انہیں لاؤ یعنی انہیں پیش کرو ان کاپیوں کو اریدو ان ار المدیرہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کاپیاں مدیر کو دکھاؤں انا اریا ہے ارا یری را دیکھنا اور ارا یری دکھانا یوری سے اوری میں دکھاتا ہوں اور اوری سے ان کی وجہ سے ہو گیا اُری یا ان اُری یا سر یا سر کسی کو خوش کرنا اور سے اسے خوش کیا گیا یعنی وہ خوش ہو گیا یسر وہ خوش کرتا ہے اور یو اسے خوش کیا جاتا ہے یہ معنی کریں گے اس کا اردو زبان کے اسلوب میں وہ خوش ہوتا ہے ظاہر ہے کسی کو خوش کیا جائے تو وہ خوش تو ہوگا بات اس کے لیے واقعتاً خوشی کی ہو تو وہ خوش ہوگا چنانچے سیوسرو کا معنی ہوگا جلد ہی اسے خوش کر دیا جائے گا کی بجائے وہ خوش ہوگا یعنی وہ مدی پرنسپل جو ہیں وہ خوش ہوں گے ان کاپیوں کو دیکھ کر بہت انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا یا امر امر اسم بیت شعر الذي زکر تو لکم امسی اصم تم مجھے سناؤ بہتری اس شیر کا مصرا اللہ دکر تو لکم امسی جو میں نے تمہارے سامنے کل ذکر کیا تھا امرون کا ایک اما جسے کہتے ہیں شیر کا پورا بند سنا کلم اور میں نے نہیں دیکھی معروفی نیکی کی طرح کوئی چیز اماں مذاق ہُول جہاں تک اس کے ذائقے کا تعلق ہے یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے وہ بھی بالکل یہی سیم غالباً اس کا ایڈیشن کوئی اور ہوگا اس کا یہی صفحہ ہے ایک سو اکاون اور بالکل سارا کچھ اسی طرح کا ہے لیکن اس میں عبارت یوں ہے اور یہ عبارت زیادہ صحیح لگتی ہے اس کی نسبت جو کتاب آپ کے سامنے ہے ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کی چھپی ہوئی ہے اور بالکل یہی کچھ ہے لیکن یہ بعد کا ایڈیشن ہے یہ پرانا ایڈیشن ہے تو غالباً مصنف نے اس میں تصحیح کر دی ہے چنانچے اب دیکھیے ایک سو پچاس نمبر صفحہ کی آخری سطر یہاں لکھا ہوا ہے کرتو بہت شیر کی بجائے لکھا ہوا ہے بیت المتنبی بی. مجھے آپ سنائیے متنبی کا شیر یعنی پورا بند جو میں نے کل ذکر کیا تھا آگے بالکل اسی طرح سفا نمبر ایک سو اکاون ہے ون ففٹی ون اور اس میں امر لکھا ہوا ہے اور نیچے شعر کچھ یوں ہے و مت عف لسمت ذکیر تو یہاں جو ہے غالباً آگے بھی ظاہر ہے ساری عبارت بدل جائے گی تو جو پہلے ہماری اپنی یعنی جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کے مطابق سنیے ولم ارا کلما عروف اماں مذاکح فخل و اما وجہ فجمیل اور میں نے نہیں دیکھی کوئی چیز نیکی کی طرح جہاں تک اس کا ذائقہ ہے تو میٹھا ہے اور جہاں تک اس کا چہرہ ہے تو وہ خوبصورت ہے یعنی جو نیکی بھلائی کی بات یا بھلا کام ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہوتا ہے نیکی کرنے سے انسان کو ایک روحانی لذت محسوس ہوتی ہے فجمیل اور جہاں تک اس کے چہرے کا تعلق ہے تو وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے دیکھنے والوں کو بھی وہ کام بھلا دکھائی دیتا ہے یعنی نیکی کا ذائقہ بھی میٹھا اور اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی خوبصورت یعنی وہ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے بہترین چیز ہوتی ہے اس کی تشریح ذرا اس کے اس کتاب کے مطابق دیکھ لیجئے المدرس استاد کل مذاق ہو و اخرجہ تم کہو مذاق ہو, ہو کہو اور اپنی زبان کا کنارہ باہر نکالو یا جب اخراج و ترف لسان لطف کی بلاثتی ضروری ہے زبان کے کنارے کو باہر نکالنا بولتے وقت تین حروف کو تین حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ نکالنا ضروری ہے واہ یسا سا ذالو ضاؤن فہم تو سمجھتا ہوں یہ میں گمان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اننی فہم تو کم فہیم یفہ سمجھنا اور یو فہم سمجھانا کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اب یہاں جو شعر لکھا ہوا ہے اس کتاب میں وہ ہے وہ انیس وسم شمس ایبن ولط تذکیر فخر سورج کا اشمسو کا جو اسم ہے اس کے لیے معنس ہونا کوئی عیب نہیں اور چاند کے لیے الہلال یہ مدکر ہے اور اس اسم کے لیے اس کا مدکر ہونا کوئی فخر نہیں مطلب یہ ہے کہ اشمس اگرچہ معنس ہے لیکن وہ الہلالو یعنی چاند سے افضل ہے تو کسی کے افضل ہونے کے لیے معنس اور مذکر کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ اس کے اعمال اس کی صفات اس کے اخلاق اس کی نیکی اس کے طور عورتوار اس کو شمار کیا جاتا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اشمسو کے اسم کے لیے معاون ہونا اور الہلال یا کہ لیجیے الکمرو کے لیے مذکر ہونا کوئی ہاں اشمسو کے لیے معنس ہونا کوئی عیب نہیں اور الکمرو یا الہلالو اسم کے لیے مذکر ہونا کوئی فخر نہیں المدرس استاد بالکل اسی طرح کل کہیس کہ اور اپنی زبان باہر نکالو بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے آگے یہاں جو آپ کے پاس کتاب ہے وہاں لکھا ہوا ہے علی علی یا استاد ارجو ان تسمح علی بہاب الى غرفی اے استاذ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت جانے کی الاغرفتی اپنے کمرے اپنے کمرے میں کا ان شدیدن تو یقیناً مجھے شدید سر درد ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے اسامہ تو اُسامہ نا ام جی ہاں ما اناہ شعب حقیقت ہی داب میں ہی ہاں اس کتاب میں جو یہ شعر ابھی ہم نے کہا شمسو کے بارے میں اسامہ نے کہا جی ہاں بالکل یعنی اپنے استاد صاحب سے کہا استاد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ایسا ہی ہے اس شعر کا معنی یہ ہے کہ ان شعیب حقیقت ہی لابش میں ہی کہ چیز جو ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اپنے نام کے اعتبار سے نہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اصل جو اس کے اندر خوبی ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے نام کا نہیں نام کے لحاظ سے تو اشمس معنس ہے لیکن وہ بہرحال چاند سے زیادہ افضل اور بہتر ہے جو کہ مذکر ہے ابراہیم المدر رسو استاد پھر آ اپنی کتاب کی طرف المدرس رسو استاد از ہب شفا اللہ ہو جائیے اللہ آپ کو شفا دے ابراہیم ماں بھی یا ان یا یکذب اسے سر درد نہیں ہے ما بھی ستا ان ما کے بعد بےظربی کی آ رہی ہو تو ما نافیہ ہوتا ہے اسے سر درد نہیں ہے اے استاد ان یقد بس وہ جھوٹ بول رہا ہے اما ادرا کا انا یقد و استاد اما ادرا کا انہد اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ادرا یدری کسی کو بتانا درا یدری جاننا کسی سے لا ادری اور ادرا یودری کسی کو جتلانا بتانا اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہے منع کریں گے اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ابراہیم ازنو میرا گمان ہے میں یوں سمجھتا ہوں میری رائے ہے یعنی میرا گمان ہے کہہ لیجیے یا کا یا ابراہیم گمان کرنے سے بچو یا ابراہیم ای یا کابر وا کا حرفہ رہا ہو اس کا منع ہوتا ہے بچنا مثال کے دور پہ کہنا ہو جھوٹ سے بچو تو کہیں گے اور جمع کے یا ابراہیم فقت کالن صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی سے بچو ذن اقدب الحدیث تو یقیناً گمان کرنا کسی کے متعلق برا گمان رکھنا یہ جھوٹی ترین بات ہے عز زن یقیناً گمان گناہ ہیں۔ یعنی جو ظاہر ہے ایسا گمان جو کسی میں نہ ہو وہ گنا ہے بد گمانی کرنا، کسی کے رکھنا، بغیر کسی تحقیق کا جواب دیجیے اخراجہ اسامت السبور اسامہ نے کلاس سے یعنی کلاس روم سے بورڈ کو باہر کیوں نکالا اس کا جواب ہوگا اخراج اسامت الفصل یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہے اور لیفا بھی ٹھیک ہے اور نسبت النجاح کامیابی کی شرح کس عدد کو پہنچ گئی کہ ستانوے فیصد تک لمادا اور فتح علی نے کیوں ارادہ کیا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے ہم اس کا جواب دیں گے اور اَن يَذْحَبَ إِلَى غُرْفَتِهِ لِأَنَّ بِهِ اس لیے کہ اسے شدید سردرد ہے لِأَنَّ بِهِ نمبر چار مادہ انا بہ سدا ان کا اسم ہے سدا ان اور جہاں تک بہی کا تعلق ہے تو وہ جار مجرور ہے اس میں خبر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے جار مجرور میں مبتدا یا کہہ لیجیے انا وغیرہ کا اسم بننے کی نہیں مادیرا استاد کیا چاہتا ہے کہ وہ مدیر کو دکھائے کا کاپیاں یعنی سبجیکٹ کا نام ہے تو ہر سبجیکٹ کی ظاہر ہے الگ الگ کاپیاں بنواتے ہیں اساتذہ کے اس پہ اس کا ہوم ورک وغیرہ کرو تو وہ کاپیاں ظاہر اچھا کام کیا ہوگا اسٹوڈینٹس نے تو وہ کاپیاں دکھانا چاہتے ہیں پرنسپل کو دیکھیے یہ اخلاق ماشاء اللہ کتنی ہوتا ہے تقسیم ہوتا ہے بے اعتبار اپنے معنی کے اعتبار سے فیل کی قسم ہیں قسمیں بنتی ہیں یا تقسیم ہوتا ہے متعدی اور لازم کی طرف یا با محاورہ ترجمہ فعل اپنے معنی کے اعتبار سے دو قسموں پہ مشتمل ہے متعدی اور لازم فل متعدی ما تجاوز الفائلہ الى المفعول بھی نحو بنا ابراہیم علیہ السلام القابط متعددی وہ ہے ما تجاوز حدثوه الفائلہ الى المفعول بھی کہ فائل کا کام جو ہے وہ متجاوز ہو مفعول بھی کی طرف مفعول بھی جو ہے مفعول بھی تک فائل کا اثر فائل کے کام کا اثر آگے متجاوز ہو پہنچے جا رہا ہو نحو وہ جیسا کہ بنا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. وَهوَ يَحْتَاجُ يَفْعَلُهُ اور ظاہر ہے وہ وہ یعنی جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے ایک فائل کا جو اس کام کو کرے مفول یا قلیہ اور ایک مفول بحی کا جس پر فائل کا فیل واقع ہو وہ علامت ہوں تومفول بہی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ قبول کرے کی ہا کو جو کہ لوٹ رہی ہوتی ہے مقبول ہی کی طرف یہ دینی مدارس کی فلسانہ باتیں ہیں جو نحو کو یا کہہ لیجیے گرامر کو مزید پچیدہ بنا دیتی ہیں اس کی ڈیفینیشن میں جو یہ بات لکھی ہوئی ہے خاصی مشکل ہے اور فلسانہ سی بات ہے وہ علامت ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ضمیر کی ہا کو قبول کرے جو کہ لوٹ رہی ہو مقبول بہی کی طرف نحو جیسا کہ کارا اجدا اس نے سبق پڑا وہ فاہی اور اس نے اس کو سمجھا رعید میں نے ایک زہریلا کیڑا دیکھا فقتل تو ہا تو میں نے اسے قتل کر دیا مار دیا وہ اور لازم یعنی یہاں اس میں فاہیمہ ہو کی زمین لوٹ رہی ہے ادرس کی طرف اور فقتل تو ہا ہا کی زمین لوٹ رہی ہے کی جونکہ اس فیل کے ساتھ ایک ہو یا ہا کی زمین استعمال ہو رہی ہے تو مقبول بیہی کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے یہ فیل متعدد ہوگا جس طرح ہم نے کہا یہ وہی فلسینہ فجیدگیاں وہ لازم و اور فیل لازم جس کو کہتے ہیں مالا رحو فا لح کہ جس کا اثر اس سے کرنے والے سے آگے متعدی نہ ہو آگے متجاوز نہ ہو نہ وہ جیسا کہ خراج اللہ ابو طلبا نکلے فرح المدرس مدرس استاد خوش ہوا کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ خاراجت اللہ ابو فارحل مدرس یوں کہہ سکتا ہے کہنے والا ساراج فاراج اللہ من غرفتهم اور فارحل رسو استاد خوش ہوا بھی سلامی زی اپنے شاگردوں سے تو بہرحال یہ یعنی ایک ایسی ضمیر کا ہونا جو مقبول بہی سے لوٹ رہی ہو وہ علامت ہوتی ہے سیل کے متعدد ہونے کی یہ ایک مشکل سی بات ہے لاختاز السل اللہ محفول بھی لیکن چونکہ دینی مدارس میں یہ سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے تو انہوں نے بھی اسی کو فالو کیا ہے لاحتا الفل اللہ مفول بحی نہیں محتاج ہوتا ہے فیلاز مقول بحی کا قد یہ حرفل جرگ یہ اہم بات ہے کبھی قد یہاں کبھی کبھی کے معنی میں ہے تقلیم اس کو کہتے ہیں قد تقلیم قد یہاں ایک قد لط ہوتا ہے جس کو منع ہوتا ہے یقیناً یہاں لط یعنی کبھی کبھی کا معنی پیدا کرنے کے لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے قدیثہ کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے فیل لازم بے واسطہ حرف حرف کے کے سے مریض کو لے گیا ہسپتال کی طرف یعنی ہسپتال لے گیا نظر تو میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا خالص صلی اللہ علیہ تھی فل سمنی جس نے میری سنت سے راز کیا بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ارید ان حج مدر یاطیکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سکول کے سلیبس پر مبتل ہوں انتل علامن حج مدرا ساطیکہ آپ کے سکول کا جو سلیبس ہے یا کورس کہہ لیجئے اس سے مطلب ہونا چاہتا ہوں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں لا ارغبو فری حاضر اسبو آغیبرغ کے بعد ان آئے اس کا منع ہوتا ہے بے رغبتی کرنا اعراز کرنا عدم دلچسپی ظاہر کرنا اور راغیبہ یغبو کے بعد فی کی پریپوزیشن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے دلچسپی لینا کسی چیز میں رغب ظاہر کرنا لا رغب و سفر میں سفر میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں حاضر حادل اس ہفتے یعنی میں اس ہفتے سفر نہیں کرنا چاہتا اور یوسما مفول حادل فی علی غیر سری اور اس طرح کے اس فعل کا مفعول غیر صریح مفعول کہلاتا ہے وہ مجرور لفظ اور مجرور ہوتا ہے لفظاً لفظ کے اعتبار سے حرف جر کے ساتھ منصوب المحلہ اور منصوب ہوتا ہے محل کے اعتبار سے علہ مفول بھی غیر السریح اس وجہ سے کہ وہ مفعول بھی غیر صریح ہوتا ہے کہ وہ غیر صریح مفعول بھی ہوتا ہے غیر صریح مفعول بھی یعنی وہ واضح نہیں اس کا مفول بھی واضح ہونا نہیں ہوتا اس کا بفول بھی واضح ہونا ٹھیک ہے نہیں ہوتا میز اللازمہ مند المتعدی فیما یلی لازم کو علیحدہ کیجیے میز میزا میز جدا کرنا علیحدہ کرنا آ, لازم کو متعدی سے الگ کیجیے فیما یلی مندرجہ یشرح المدرس مرتعینی استاد سبق کی تشریح کرتے ہیں دو دفعہ استاد تشریح کرتا ہے سبق کی دو دفعہ تو یہاں یشرح کے بعد اس کا مفول چونکہ آ رہا ہے اس لیے یہ فیل متعدی کہلائے گا راحی قطو طلبہ ہن سے یہ فیل فیل لازم ہے راجا بارحتا میرے ابو گزشتہ رات واپس آئے یہ بھی فیل فی الم ہے کا طلاب میں فیل فیل لازم ہے اور راجا ابل بارحتا میں بھی راجا فیل لازم ہے اس کا کوئی مفول نہیں حافظ قرآن و صغیر میں نے قرآن پاک حفظ کیا اور میں چھوٹا تھا با یہاں حالیہ ہے اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا یہ منع کریں گے جب کہ میں چھوٹا تھا یہ جلس یہاں بیٹھ جاؤ تو حفیظ القرآنہ میں القرآنہ جو کہ مفعول بن کر آ رہا ہے فعل کا اس لیے یہ یہ فیل متعدی ہوگا اجلس ہونا یہاں بیٹھ جاؤ یہ فعل فعل لازم ہے افتح البابا و اغلق نوافذہ دروازہ کھول دو اور کھڑکیاں بند کر دو اغلق اغلق کا یغلک اسے فیل امر ہے افتح بھی فعل متعدی ہے کیونکہ اس کا مفعول آگے آ رہا ہے البابا اور اغلق بھی فعل متعدی ہے کیونکہ اس کا مفعول آگے آ رہا ہے النوافذہ امرا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام ببنِ اسماعیل علیہ السّلام فی المنام اللہ تعالی نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تباہ کرنے کا فلم نیند میں خواب میں یہاں کہہ سکتے ہیں کہ امر اللہ تعالی ابراہیم ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ویسے متعدی ہے ہر فضا کی وجہ سے متعدی نہیں ہوگا بلکہ پہلے ہی متعدی ہے ہمارا فعل ہے اللہ فائل ہے اور ابراہیم فول ہے اس فیل کا بھی مفول آ رہا ہے اس لیے یہ فیل بھی فعل متعدی کہلائے گا نام فلو بچہ سو گیا یہ فیل فعل لازم ہے کم تو من متأخرا میں نیند سے اٹھا متأخرا لے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس سبق کے مطابق کاما یکومو ویسے تو یہ فعل فعل لازم ہے لیکن من نومی میں چونکہ من فجر آ رہا ہے اس لیے یہ کم تو یہاں فعل متعدی ہوگا اور من نومی یہ لفظ تو مجرور ہے لیکن محلن یہ منصوب ہے حالت نسب میں ہے کیونکہ یہ مفعول کے قائم مقام ہے من النومی اور من, من النومی کو کہیں گے مفعول غیر سریح نہ ابو الد اللہ وزان الشر قبی شیئن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے شریک نہیں کرتے نہ ابو اللّہ نہ ابوظلِ متعدی ہے کیونکہ اللہ, اللہ اس کا مفعول ہے قلان شریف کو بھی اور اشرق یو شریف بھی فعل متعدی ہے کیونکہ آگے شعی مفعول ہے لمع الشعی البارحاطہ میں نے گزشتہ رات کچھ نہیں کھایا لمعل میں لمعل جو ہے وہ فعل متعدی ہے کیونکہ آگے شعین اس کا مفعول آ رہا ہے تائب المعلو فسطراہ مزدور تھک گئے تو انہوں نے آرام کیا تائب العمع فعل لازم ہے اور استوراہ فعل لازم ہے رحب تو میں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا رحب تو فیل متعدی ہے اور برد ویوفی اس کا مفعول ہے رحب تو یعنی یہ فیل لازم نہیں پہلے سے ہی فیل متعدی ہے اور بہتر بھی اس کی پریپوزیشن ہے یہاں برز یوفی کو کہیں گے مفعول غیر سری یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ رحب تو فیل فعل ہے اور برض یوفی جار مجرور اور یہ اس کا متعلق ہے متعلق خیر زیادہ آسان ہے مفعول غیر سری اور مفول سری یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو دینی مدارس میں طلبہ کو پڑھائی جاتی ہیں اور کنفیوژن پیدا کرتی ہیں یسیر الرفیلازم متعدی بے نقلی الا با بائی اف اعلیٰ وفا اعلیٰ کماطلاتی ہاں یہ اہم قاعدہ ہے یسیر الفعل اللازم متعدین فعل لازم متعدی بن جاتا ہے بے ہی اس فعل کو یعنی فعل لازم کو منتقل کرنے سے الا بابئی اصل میں تھا الا بابئی نے دو باب کی طرف یعنی دو دروازوں کی طرف منتقل کرنے سے سوراسی مزید فی کے جو آٹھ دروازے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں تو یہ فی المادی کی دو مثالیں ہیں دو باب جو ہیں سوراسی مزید فی کے اف اور فا ان کی طرف لے جانے سے فیل لازم کو منتقل کر دینے سے وہ فیل لازم سے لازم نہیں رہتا متعدی بن جاتا ہے کما یتہ دیہ منطلۃ جیسا کہ آنے والی مثالوں سے وعدے ہو رہا ہے خرج حامد من حامد کلاس سے نکلا اخرج المدرس حامد من استاد نے حامد کو کلاس سے نکالا باہر نکالا نزل من سیارت الفی زخمی اسعاف اصل میں کہتے ہیں جو یعنی بنیادی ابتدائی جو علاج معالجے کے لیے امداد فراہم کی جاتی ہے جسے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں تو فرسٹ ایڈ کی گاڑی سے من سیارت الصحافی نزل الجریح یعنی یا ایمبولنس کے معنی میں یعنی اصل میں وہاں ایمبولنس ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے تو اسعاف کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا تو ابتدائی طبی امداد کی گاڑی یا ایمبولنس سے زخمی اترا انزل المر الجریح من سیارت الصحافی ممرزونہ ممرزاد کہتے ہیں نرسوں کو یعنی جو فیمیل نرسز ہوتی ہیں اور ممرضونا جو میل نرس ہوتے ہیں انہیں یعنی جو مرد کام کرتے ہیں نرس کے طور پہ اسٹاف کے طور پہ ہاسپٹلس میں ان کو مبرزونہ کہتے ہیں اور اگر وہ عورتیں ہوں خواتین ہوں لڑکیاں ہوں تو ان کو مبرزات تو ہم کہیں گے کہ آ, ہسپتال کے عملے نے ہسپتال کے اسٹاف والوں نے اتارا زخمی کو من ایمبولینس سے جلاسل طالب الجدید امام المدرسی نیا طالب علم بیٹھا استاد کے سامنے اجلاسل مدرس طالب الجدید امام استاد نے نئے طالب علم کو اپنے سامنے بٹھایا وا نزل طفل منت عراتی بچہ جہاز سے اترا نزل تو طف المنت عراطی میں نے بچے کو جہاز سے اتارا نام المض مریض سو گیا ناما کا باب تفعیل سے ماضی نوما نوم دوا دوا نے مریض کو سلا دیا نجا رکاب سیارہ تلتن انقلبت گاڑی کے گاڑی کی سواریاں بچ گئیں نجا نجات پا گئیں یا بچ گئیں کے معنی میں گاڑی کی سواریاں محفوظ رہیں اللہ تن جو گاڑی الٹ گئی تھی جو گاڑی الٹ گئی تھی ایکسیڈینٹ میں اس کی سواریاں محفوظ رہیں نج اللہ رقاب سیارت اللہ تن نجا نجات پاجنا اور نجا نجات دینا اللہ نے نجات دے دی اللہ نے محفوظ رکھا گاڑی کی سواریوں کو اس گاڑی کی سواریوں کو جو الٹ گئی تھی اذا الفیض الى نقید الفید المتاف الحدین البابین الى یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے جب نقل کیا جائے جب منتقل کیا جائے اس فیل کو جو متعدی ہو ایک مفول کی تر الہن الحین البابینی ان دونوں ابواب کی طر یعنی جب فیل متعدی اس فیل متعدی کو جو ایک مفول کی طرح متعدی ہو متعدی المفول واحد فیل کو جب ان دونوں ابواب میں منتقل کیا جائے گا مفعولینی وہ متعدی ہو جائے گا دو مفولوں کی طرف وہ متعدی المفولین بن جائے گا مثال کے طور پہ سمیا المدرس القرآن استاد نے قرآن سنا، سمیع تو یہاں پہلے ہی ہے لیکن سمیا متعدی جب اس کو ہم لے جائیں گے باب میں یا باب فعالا میں، تو متعدی مفعولین ہو جائے گا اسمع الطلاب المدرس قرآرہ طلبا نے استاد کو قرآن سنایا یہاں اسمع افیل ہے الطلاب اللہ ہے المدرس مفعول نمبر ایک اور القرآنہ مفعول نمبر دو فاہم طالبر طالب علم سبق سمجھ گیا فہم المدرس طالبہ استاد نے طالب علم کو سبق سمجھایا تو یہاں فہمہ متعدلہ نیچے آنے والے جملوں میں سے ہر فعل کو یا کہہ لیجئے نیچے آنے والے فعلوں میں سے ان فعلوں میں سے جو نیچے آ رہے ہیں ہر فعل کو داخل کیجئے دو جملوں میں جملات الا کما ہوا پہلے جملہ میں جیسا کہ وہ ہے اور فل جملات بادہ اور دوسرے جملے میں اسی اس فیل کو استعمال کیجیے حمزہ تعدیا کو داخل کرنے کے بعد حمزۂ تدیا ادا تا باب تفیل جو ہے اس کا ایک مصدر تفت کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے جربا یجرب تجریبن بھی ٹھیک ہے اور تجربۃن بھی ٹھیک ہے تو حمز التعدیہ یہ بھی ادا یعنی تعدیت متعدی بنانا تعدا یا تعدہ متعدی ہونا اور ادا یعدی ادی متعدی بنانا تو متعدی بنانے والا حمزہ جو کہہ لیجیے متعدی بنانے کا حمزہ یعنی وہ حمزہ جو لازم کو متعدی بنا دیتا ہے مثال کے طور پہ نازالہ سے انزالہ میں آ جو ہے یہ حمزۂ تعدیہ کہلائے گا خاراجہ سے اخراجہ میں آ حمزۃتادیا کہلائے گا خراجہ حامد من الفصلی حامد کلاس سے نکلا اخرج المراق و حامد من الفصلی نگران نے حامد کو کلاس سے باہر نکالا اب کوئی بھی جملہ بناتے جائیے مثال کے طور پہ داخل حامد ان فلفصلی حامد کلاس میں داخل ہوا آگے کہہ سکتے ہیں ہم ادخل مدرس حامدلی جالاسا ضالاسا حامد السی آگے کہہ سکتے ہیں ادخل اجلس اجلسل مراقب حامدنسی حامدن حامد الحامد اترا شال کے طور پہ منس نزلہ حامد المنسیاتی آگے آئے گا انزل حامدن منس سیاتی راہی کا حامد الفسل حامد کلاس میں آگے کہہ سکتے ہیں ہم ازحق ازحکت اللہ حامدن فلفصلی طلبا نے حامد کو ہنسایا بکا بکا حامدن طلبا نے اپنا سبق سنا ہم کہہ سکتے ہیں آگے عامد نے خالد کو اپنا سبق سنایا نمبر 2 ادخل كل فعل مما مم ياتي في جملتين نیچے جو فعل آ رہے ہیں ہر فعل کو داخل کیجئے دو جملوں میں فل جملۃ الاولى كما ہوا پہلے جملہ میں جیسا کہ وہ ہے اور فل جملۃ ثانیہ تضعیفه یا نقله الى فعل اور دوسرے جملہ میں بضعیفه ضعف یضعف كما ہوتا ہے کسی کو ڈبل کرنا دوگنا کرنا و افن کہتے ہیں دوگنا کو وااتہم ذئفین من العذاب دو گنا تو ذئفن دوگنا یعنی ذئفنی ہوگا دو گنا کا بھی دوگنا دوگنا چوغنا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ذئفن کی جمع ہے اذعافن قران پاک میں ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ بعد تضعیف اسے ڈبل کرنے کے بعد یعنی درمیان والا جو حرف ہے اسے ڈبل کر دیا جائے یعنی اس پہ شد ڈال دی جائے شد ڈالنے سے حرف سنگل نہیں رہتا بلکہ ڈبل ہو جاتا ہے تو یہاں بادت ہی اس کو ڈبل کرنے کے بعد فا اعلیٰ یعنی اس کو منتقل کرنے کے بعد فا کے باب کی طرف فا کو فا میں جو اہم کلمہ ہے اس کو ڈبل کیا جائے تو فا ہو جاتا ہے داراسا سے در رسا خوافہ سے خواف ناما سے نواما حافظ حفاظہ اور جفا سے داراسا خالدن جیتا بہو نے اپنی کتاب پڑھی درس درسل در بہو خواف ڈر گیا خافا طالب خافا طالب, خافا طالب, من طالب علم سام سے ڈر گیا خوفا ہم کہیں گے خوف رضول طالبہ من الحتی آدمی نے طالب علم کو سام سے ڈرایا نامہ سو گیا نام اللہ لڑکا بستر پر سو گیا نوما ہم کہہ سکتے ہیں نو مل والد الطفلا یا نوال فراشی حافظ یاد کیا حافظ حافظ لڑکے نے قرآن یاد کیا حفظ ہم کہیں گے حفظل مدرس الولد قرآنہ یاد کروایا جفا خشک ہو گیا جبف الما پانی خشک ہو گیا جففا سے جبفا ہم کہہ سکتے ہیں جفف الخادم جفف الخادم الماء خادم نے پانی کو خشک کیا یہ قطعہ جفف خشک ہونا یہ لازم ہے جفف خشک کرنا جفف, جفف الرجل الماء آدمی نے پانی کو خشک کیا جنہیں فرش پہ پڑا ہوا تھا اسے تولیہ وغیرہ اوپر ڈال کے اس کو خشک کیا کیف عدیت الافعال اللتی تحتہا خطن فی الامثلت الاتیتی متعدی بنائے گئے ہیں وہ افعال جن کے نیچے لائن ہے آنے والی مثالوں میں من اب کا یا آمین تو کس نے بچے کو رلایا ہے اے آمینا ما اب کا انما ان من یب اس کو کسی نے نہیں رلایا وہ تو بھوک سے رو رہا ہے ان بس کلمہ حسر ہے بس وہ تو یا خالی کیوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو بھوک سے رو رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے بس یہی وجہ ہے یہاں بکا سے اب کا ہو گیا باب افعال کی وجہ سے طالب الجید المدرسی نئے طالب علم نے استاد سے کہا یا استاد استاد مجھے بورڈ کے قریب بٹھا دیجئے بورڈ کے نزدیک بٹھا دیں یقینا میری نظر کمزور ہے فاض برفا بعض اوقات اصل میں سبب یعنی وجہ کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فا کا حرف چنانچہ یہاں فا ان فا ان کا ہوگا اس لیے کہ میری نظر کمزور ہے اجلس جلسا سے اجلسا باب افعال نزلت من السياره ثم نزلت ام المريضه میں گاڑی سے اترا پھر میں نے اپنی مریض والدہ کو اتارا تو نزلتو نزلت نزلا باب تفعل کی وجہ سے متعدی ہو گیا نمبر 4 یا احمد احمد لا تضحكني وانا اقرا ادھر احمد تو مجھے نہ ہنسو اس حال میں کہ میں سبق پر رہا ہوں یعنی جب میں سبق پر رہا ہوتا ہوں تو مجھے مت ہنسو ارض حقا یوز حقو باب افعالحی سے ارضحاقہ یوز حقوق متعدی بن گیا قال یا طبیب مجھے ڈاکٹر نے کہا اخرج لسانہ کا اپنی زبان اپنی زبان نکالو خ راجہ یخرجو نکلنا اور اس کو باب افعال میں اخراجہ یخرجو میں جایا جائے, جائے تو نکالنا قول تعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ من بطون تو اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے لا تعالم شیم تم کچھ نہیں جانتے تھے خاراجہ سے اخراجہ باب افعال متعدی ہو گیا قولة تعالی من عذاباً اور جو ظلم کرے گا تم میں سے عذاباً ہم اراکا یو یوزیقو یو چکھانا یہاں یہ حمزہ دیا جو استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ فیل متعدی ہو گیا اراکو یو سے یوزیک سے بن گیا نزیکو من چونکہ حرف شرط ہے اور یزل منکم شرط ہے اور جو ظلم کرے گا تم میں سے تو پھر کیا ہوگا نزک ہو ادابن کبیرا یہ جواب شرط ہے اور جواب شرط بھی شرط کی طرح حالت جزم میں ہوتا ہے اس لیے نزیکو سے ہو گیا نزیک اور دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے یا کو ہدف کر دیا گیا ڈراپ کر دیا گیا تو نزیک سے کیا رہ گیا نزیک پھر سنیے لا کا یزو کو چکھنا اور اذا کا کو چکھانا نذیکو سے بنا نذیکو اور نذیکو سے پھر نذیک اور یا کو ڈراپ کیا تو کیا رہ گیا نذق ہم اس کو چکائیں گے بڑا ادب اور اللہ تعالی موسی علیہ السلام و ادخل یَدَکَ فی اور داخل کرو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تخرُج بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُیْءٍ وہ نکلے گا سفید بن کر بغیر کسی بیماری کے ادخل یہ داخلہ یَدُکُ سے ادخلا یُدْخِلُ متعدی ہو گیا ادخل یَدَکَ فی جَیْبِکَ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو پھر کیا ہوگا تخرج بیضاء تخرج یہاں جواب امر ہے اس لئے حالت جزم میں بعد توافی والسعی یحلک المعتمر رأسہو اور یکسر شعرہو تواف اور سعی کے بعد عمرہ کرنے والا اپنا سر منڑواتا ہے اور یکسر شعرہو یا اپنے بالوں کو مختصر کرواتا ہے یعنی چھوٹے کرواتا ہے کاثرہ چھوٹا ہونا کسی چیز کا چھوٹا ہونا اور کس طرح یو چھوٹا کروانا یہ متعدی ہوا یوکسر باب تفعیل کی وجہ سے یا کہہ سکتے ہیں تضعیف کی وجہ سے سیکنڈ لاسٹ حرف کو ڈبل کرنے کی وجہ سے قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یون کے محرم ولاً ولا یکتب محرم یعنی احرام باندھنے والا نہ شادی کرے اور نہ شادی کرائے ولا یکتب اور نہ ہی وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے خواتبہ یک تب خطبہ ہو تو خطبہ دینا اور خاطبہ یکختبو خطبہ تن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے منگنی کا پیغام دینا نکاح کا پیغام دینا منگنی کروانا احرام جس شخص نے باندھا ہوا ہو نہ تو وہ شادی کرے اور نہ ہی شادی کروائے یعنی اپنی بیٹی کی کسی اور کے ساتھ حالت احرام میں اور نہ ہی وہ نکاح کا پیغام دے یہاں نہ کہا یون کہ ان کہا یون کہو متادی باب افعال کی وجہ سے یا کہہ دیجئے حمزہ ادیا کی وجہ سے اب کا اور رلایا وانا ہوا اماتا اور زندہ کیا از حقا راہ کا, کا سے از حقا اب کا بکا سے اب کا ماتا سے اماتا اور حیا حی بھی پڑھ لیتے ہیں حیا یا کا یا میں کر کے زندہ ہونا اور آقیہ زندہ کرنا سباب افعال یا کہہ یہ حمزہ تعدیہ کی وجہ سے متعدی ہو رہے ہیں سارے افعال اللہمہ حبب علینا الایمان اے اللہ تو محبوب بنا دے ہماری طرف یا ہمیں ایمان کو وکررح علینا الكفر والفسوک والاسیان اور تو مکروح کر دے ناپسند بنا دے ہمیں کفر کو اور نافرمانی کو والفسوک اور حد اطاع سے نکل جانے کو والاسیان اور معصیت نافرمانی کرنے کو حبب حببا بابا یو حب بسے فیل عمر ہے کر رہا یو کرے کر رح کر فیل عمر ہے یہ متعدی بن رہے ہیں کس کی وجہ سے باب تفیل کی وجہ سے یا کہہ وجہ سے یعنی عین کلمہ کو ڈبل کرنے کی وجہ سے ارید ان یادیر میں چاہتا ہوں کہ پوری ہا میں ہا کی زمیں لوٹ رہی ہے دفاتر کی طرف کاپیوں کی طرف کہ میں وہ کاپیاں مدیر کو دکھاؤں ارآف آل من را اور ر جو ہے یہ اف کے وزن پر ہے راب اس سے اس کا اور کلما جو ہے وہ ہدف کر دیا گیا ہے این کلمہ یعنی مادے کا درمیان والا حرف اس میں مادہ کا درمیان والا حرف کیا ہے رمزا یا میں حمزا عین کلما ہے تو اس کا عین کلمہ ہدف کر دیا گیا ہے ارآ سے ار و مدارے یوری اس کا مدارے استعمال ہوتا ہے یوری اور استعمال ہوگا اور یوری دکھانا ول امر ارے اور اس سے امر بنتا ہے ارے تو دکھا یوری سے ار پہ یوری کی پہلی یا جو ہے وہ ہزف ہو جائے گی پہلا دائرہ لگنے کی وجہ سے اور آخری یا بھی ہدف ہو جائے گی آخری دائرہ لگنے کی وجہ سے باقی رہ جائے گا رک اور باب افعال میں حمزہ چونکہ لازمن لگتا ہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو اس لیے ری کی بجائے کیا پڑھیں گے اری ارینی ہادل کتابہ یا علیو تم مجھے دکھاؤ یہ کتاب ہے علی ارو اس کی جمع ارونی ہادل کتابہ تم سب مجھے دکھاؤ یہ کتاب یا اخوان اری یہ معنس ارینی ہادل کتابہ یا مریم اے مریم تم یہ کتاب مجھے دکھاؤ ارینا نی ہادل کتابہ یا اخواطو ارینا یہ ہوگا جمع کا سیگا جمع معنس کا تم مجھے دکھاؤ یہ کتاب اے بہنو آپ کہیں گے اور کتاب نحو جدید ہمیں دکھائی استاد نے نحو کی کتاب اس حال میں کہ وہ نئی تھی نئی کتاب غدن آخم الا مکتبتی کل میں تمہیں لے جاؤں گا لائبریری ال المکتبت جنرل لائبریری کہہ لیجیے یا ایک پبلک لائبریری کے معنی میں پبلک لائبریری میں تمہیں لے جاؤں گا كُلَّهَا اور میں تمہیں تمام دکھاؤں گا. معاج موجم کی تمام کی ہے تم مجھے اپنا پاسپورٹ پورٹ دکھاؤ اے احمدیلی قرآن مجید میں ہے اور یقیناً یقیناً ہم نے انہیں اپنی تمام نشانیاں دکھائیں اور یقیناً یقیناً ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں تو اس نے تقبیب کی اور اس نے انکار کیا ولدی یوری کم آیات ہی وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات اپنی نشانیاں وا یونظر الحکما رز کن اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رز واحد قرآبراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور میرے رب ارے تو مجھے دکھا کئی فتح علم ہوتا تو کیسے زندہ کرتا ہے مرغوں کو قال عوالم تو اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے قالبلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں والا کے نقل اور لیکن یعنی میں اس کا اس کی یہ صاحب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے نمبر چار ہادہ فلس ال یہ،, یہ اللہ کی مخلوق ہے یا منع کریں گے یہ اللہ کی تخلیق ہے, کیا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں فرو اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ففر کیا ربانا رب ارین اللہ ارینا تم اللہ دینی اضلاع من الجن ونسی ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے نہ تحت تختہ ہم ان کو کر دیں گے اپنے قدموں کے نیچے کر دیں گے سے مراد ہم انہیں رکھیں گے اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے اپنے قدموں کے نیچے بے من الصف علیم تاکہ وہ ہو جائیں زریل و رسوا ہونے والوں میں سے اصف علیم سب سے نچلے تاکہ وہ حکیم ضلیل لوگوں میں سے ہو جائیں نمبر ایک جائے دو مشقوں کا نیچے آنے والی دو زبانی مشقوں کا اجرا کیا جائے یعنی یہ مشقیں کروائی جائیں یقون طالب الزمیلی طالب علم اپنے کلاس فیلو سے کہے ارینی کتاب کا ارینی قلماکا کامکیب کا، قائلن تو وہ اسے یہ کہتے ہوئے جواب دے سا اری کا ہو میں تمہیں وہ چیز یعنی جو تم نے دیکھنے کی شاہ ظاہر کی ہے میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا سی کا ہُو یا سا او ری کا ہا اگر چیز مدکر ہے مثال کے طور پہ اس نے کہا ہے آرینی کتابہ کا تو کہیں گے سا کا کلی اور اگر اس نے کہا ہے آرینی ساعتہ کا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا سی کا ہا کلی میں تمہیں کچھ دیر بعد دکھاؤں گا او لا اوری کا ہو یا یہ جواب دے میں تمہیں وہ چیز نہیں دکھاؤں گا ہو یا اور اگر چیز مونص ہے تو کہیں گے ہاں یا المدرس الق طالب استاد ہر طالب علم سے کہے گا یا اس کا ترسمہ سے لے المر میں کریں گے استاد ہر طالب علم سے کہیں کہے ارائیسا نی دستارا کا کیا تو نے مجھے اپنی है دکھا دی ہے جیب ہوں کا علم تو وہ یعنی طالب علم انہیں اپنے استاد کو کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جواب دے نام آ رہی سو کیا جی ہاں آ رہی आपको میں نے دکھا دی ہے کا آپ کو ہُو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اسے یعنی اپنی کاپی جب ول تھی مشارکل عرض کا ہے جل تو جالا یا جولو گھومنا پھرنا ضول تو سیاح یعنی میں اس میں بہت زیادہ گھوما پھرا ہوں جو جالا یا جولو سے باب تصعر ہے جو والا باب تفہیر میں تو تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں تاکیب سے مراد یعنی کثرت لے لیجیے جالا یا جولو گھومنا اور جو والا جغولو بہت زیادہ گھومنا پھرنا یُلم کا الی باب علا لمان فلم کو منتقل کیا جاتا ہے فا ل باب کی طرف لی ما آنن یسم ہے لام زیب لی جمع معنل اور معنن جما ہے معنن کی معانا کی جمع معن لیما آنن چند معنوں کے لیے منحاخ ان معنوں میں سے یعنی چند معنی پیدا کرنے کے لیے ان معنوں میں سے ا تقسیر و اولمبالغت تقسیر و کثرت کا معنیٰ پیدا کرنا اولمبالغت یا مبالغہ کا معنیٰ نہ وہ ولا اے جالا رن توفا کسی رن کتہ اے بالگا فلقت لیتل میں مبالغہ کیا کسرا اے بالگا فلکسری اس نے توڑنے میں مبالغہ کیا بالگا فلقت کاٹنے میں اج دادا اے ادا کسی اس نے بہت زیادہ گنا سوار کیا کسرۃ القلامہ اس میں تخیر ہے اور کسرت الکلامہ میں مبالغہ ہے کسرت القلامہ میں نے بہت سی قلمیں توڑی اور کثرت الکلامہ کا معنی کریں گے میں نے قلم کو بہت زیادہ توڑا صرف تنظیل قرآن مجید میں ہے نمبر ایک آبد الشاء الدین ان الدین تذب الد آقینہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھپلایا بس تقبر انحاء اور ان سے تکبر کا اظہار کیا لا لاتو فطح ابواب ابوابماعی ان کے لیے بالکل نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے تو اور تفتہ میں فرق ہے تفتاخو میں وہ تاکید وہ زور وہ سٹریس نہیں ہے جو تفتہ فکاحوں میں ہے چنانچہ معنی کریں گے ان کے لیے بالکل آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولاد الجن تھا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتٰ یلج الجم الو فی سم الخیات یہاں تک کہ والا جا یاجو داخل ہونا یہاں تک کہ داخل ہو جائے اون فی سمل خیات سمل کہتے ہیں سوراخ کو الخیات سوئی خیات خاطۂ یقین و کسی کو سینا تو خیات جس جس سے سیا جائے یعنی سوئی سوئی کے ناکے میں سوئی کے سوراخ میں جب تک اون داخل نہ ہو جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یعنی ان کا داخلہ جنت میں ممکن نہیں ہے اللہ جمع مالا و ادادہ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو تصرف سے گنا بہت زیادہ گنا اد عدد یا ادو گننا شمار کرنا اور ادادہ یا باب تفریح بہت زیادہ گننا اعلیٰ اس نے کہا سنو قتل و بنا نے کہا ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو سنت طلوع اور سن و میں فرق ہے سن و میں جو زور ہے وہ صنع طلوع میں نہیں ہے ہم کثرت سے یا بہت زیادہ غصہ نکال کے ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے وہ غلّہ کا دل کا یغلے کو بھی بند کرنا اور غلہ کا یغلے کو بھی بند کرنا لیکن غلہ کتنے زور کا معنی موجود ہے ہم تو ہم نے بنا دیا ان کو باتیں یعنی داستانیں قصے کہانیاں اب وہ داستانیں ہی رہ گئی ہیں ان کا وجود نہیں رہا یعنی ان کا وہ داستانوں میں بدل گئے ہیں اور ان کا صفح ہستی سے وجود مٹ گیا ہے اور ناہم کا نام ہے کلّم و مزدق, مزدق ایو مزدق, کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے ان کو طلّم ہر طریقے سے جس طرح سے بھی کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے وہ مسجنا ثلّمین یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو بکھیر دیا ہے ان کا وجود صفح ہستی سے مٹا دیا ہے اب صرف ان کی داستانیں ہی باقی رہ گئی ہیں فاعد نت جینا کب من عالفرعنہ اور جب ہم نے نجات دی نجنا انجاون جی بھی نجات دینا اور نجائے بھی نجات دینا لیکن نجائے میں جو اہتمام جو سٹریس ہے وہ انجا یون و عدنجین تم اور جب ہم نے بڑے اہتمام سے نجات دی تمہیں نجات دینے کا اہتمام کیا آل فرعون سے فرعون کے آل سے ہم نے تمہیں نجات دی یسومنا خصوص ال وہ پہنچاتے تھے تمہیں بدترین عذاب جو ضب خون ابنا وہ ذبح کرتے تھے یزبہ ہُونا نہیں کہا جو ضب خون ابنا بڑا وہ بڑا غصہ نکال کے اہتمام کے ساتھ پوری پلاننگ بنا کے تمہاری نسل کشی کی غرض سے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے یا تو اس کا معنی ہے بدگمانی سے یا کسی کے متعلق بغیر تحقیق یہ کوئی رائے قائم کرنے سے بچو کہ یاقا کے بعد واضح برواہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بچنا تب علا مخرو لیا جتہ لیا جت نبہ طلح ہاد تخیر یہ تحویر ہے یہ تحریر حضرۂ حضر و تحویر کسی کو خبردار کرنا کسی کو متنوع کرنا حضرا یضر و تہذیب کسی کو آ, محتاط رہنے کی تلقین کرنا واہ و تبدیل المخاطبی تہذیب کی آگے پہ تشریح کی ہے اور وہ مخاطب کو متنوع کرنا ہے مخاطب یعنی جس سے گفتگو کی جا رہی ہو اسے متنوع کرنا ہے اللہ عمر مکروہن کسی ناپسندیدہ کام پر کسی ناپسندیدہ کام سے متنبع آگاہ کرنا ہے یا جتنی بہو تاکہ وہ اس سے اجتناب کرے ہافر طلح اور لیجیے اس کی مثالیں یعنی محتاط رہو ان کو نہ چھیڑو ان سے دور رہو کی ولقی لابا کم نہ لڑکے سے بچو یقیناً وہ جھوٹا ہے یقہ ایعاق سال یعقی وکاس یا نبو احسن سستی سے بچو سستی سے اجتناب کرو یہ یعق متدقین سگرت نوشی سے بچو سب اب امراض مہلک احسن تو یقیناً وہ ہلاک کر دینے والی بیماریوں کا سبب ہے مہلک امراض کا سبب ہے یاقرنا و حاد या یا اخواطی یا میری بہنوں ان رسالوں سے بچو فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقم الحسد فین الحسب یا اکوال الحسناتی تو یقیناً حسن نیکیوں کو کھا جاتا ہے اكل النار جیسا کہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے وکالا علیہ السلات وسلام یا تموس اوقات تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو یعنی راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو راستوں میں بیٹھنا جانے جانے والوں کو دقت ہو اس سے اس حدیث میں منع کیا جا رہا ہے وقال وسلم وم اماطل فعین اور تم بچوں نئے پیدا کیے جانے والے کاموں سے جو دین میں نئے ایجاد کر دیے جائیں صواب کی غرض سے بدعات جنہیں کہا جاتا ہے ثواب کی غرض سے عبادت کے نئے نئے طریقے ذکر کے نئے نئے طریقے وغیرہ تو یقیناً وہ گمراہی قومن قون امسلطن تحریر کی مثالیں بنائیے مشتعمل الکلماتی آنے वाले کلمات کو استعمال کرتے ہوئے اصخور کمانا ہوتا ہے بے حجابی بے پردگی یا اخواتی کہیں گے ای یا کنہ و سخورا یا اخواتی یا میری بہنوں بے پردگی سے بچو ای یا کا وال کیا لیبا یا عثمان ای یا لبکی کا نام ہے خاتون کا کہیں گے ای یا کی یا ازدو یا اصویہ یا میرے دونوں بھائیوں یا اقویہ یا اخوی، یا اخوی یا اصوئین میں نمزرنی گر گیا کیونکہ یہ مداق ہے آگے یا کی طرف نمزرنی گر جانے سے یاسوئی یا اسویا رہ, رہ گیا دو یا اکٹھے ہوئے دونوں کا دوسرے میں اہتمام ہوا یا اصویا بن گیا اے میرے دو بھائیوں یا اصوا نہیں تھا اصل میں لیکن اگر کوئی اسم مداق ہو آگے اور اس سے پہلے یا آ جائے تو وہ منادا مدافع کہلاتا ہے اور منادا مدافع حالت نسل میں ہوتا ہے اس لیے یا کی بجائے یا اسویا ہوا یا میرے دونوں بھائیوں کہیں گے ایاکم یاقما یا نمینا تا یا اطاویہ میرے دونوں بھائیوں چوڑی کرنے سے بچو ان نظول من الحافل وحیاء تصیر مانا ہوگا بس سے اترنا اور وہ چل رہی ہو یا اے بچو اس کا جملہ بنے گا ای یاقم من الحافلتی وحیاء تسیر یا اطفالو یعنی چلتی ہوئی بس سے اترنے سے اجتناب کرو بچو التبرج یا بن التبرج زینت کا اظہار کرنا اولا تبر جنا تبرض الجا یقین پرانے مجید میں ہے آآ یعنی زیب و زینت کا اظہار کرنا میک اپ وغیرہ کر کے باہر نکلنا کہیں گے کہ یا کما و تبرجہ یا میں یا بن تعانی سے پہلے یا بن نہیں ہوا یا بن تئی نی اور ننظرنی مراق ہونے کی وجہ سے حذف ہوا تو یا بن رہ گیا یا قیام احتغام ہوا یا بن بن گیا اے میری گوم و بیٹیو اعقمہ و تبر روجا اظہار زینت سے بچو البد آتا المسلمون ال مسلم کہوں گے ا یاقم پہلے ہوگا البد لیکن ایاقم کے ساتھ ہو جائے گا ای یاقم و المسلمون آتا سے بچو اے مسلمانوں انما یا قریب انما انما اننما کلم حسر ہے بس وہ تو جھوٹ بول رہا ہے انما نما اسلوحا اننا اطسلط بحا یہ انا اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے ما زائدہ اننا و تسما ہادح ملکہ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ماں کافا کپا یا قفو کا منع ہوتا ہے روکنا تو یہ ما جو ہے یہ اننا کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے یہ انا ہاتف انا ان اس لیے کہ وہ اننا کو یعنی ما زائدہ یہاں اننا کو روک دیتا ہے عمل کرنے سے یعنی انا کسی عسم سے پہلے آ جائے تو اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے مثال کے طور پہ الہو کم الہ واحد جسے سے پہلے انا آ جائے تو پڑے گا انا اللہ کم الہو واحدن لیکن ما آ جائے انماں تو پھر الحہ کی بجائے الہو ہی رہے گا تو انا کو ما نے روک دیا ہے الہو کو الہا کرنے سے یعنی الہو کم نے عمل کرنے سے انا کو روک دیا ہے ما نے جسے ما زائدہ کہا جاتا ہے سنانچہ انما الہو کم الہو واحدن کہیں گے دخلو انما دکھو انعد الملسمتی ان نما داخل ہوتا ہے دونوں جملوں پر جملہ اسمیہ پر بھی اور پر بھی انما صدقات الفقر بس صدقات تو ہوکراہ کے لیے ہیں انما کلمہ حسر ہے یعنی صدقات جہاں صدقات مراد صدقات واجبہ ہیں یعنی زکوٰۃ تو زکوٰۃ کے آگے جو آٹھ مصارف بیان کیے گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ انہی مسارف میں استعمال کی جا سکتی ہے صدقات تو بس فکر کے لیے ہیں ولی الفقرا المساطین علام الینا علیہ وغیرہ امال البنیات بس اعمال کا دار و مدار جتوں پر ہے بس اعمال تو ہیں ہی نہیں جتوں سے تو اس میں حسر کا مخنو موجود ہے ان کی وجہ سے یہاں ان جملہ اسلم داخل ہو رہا ہے آگے جملہ فیلیا کی مثال قرآن مجید کی آیت ہے انما یا مساجد الله من آمن بلّہ ولیومل آخر بس آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو اللہ کے ایمان لائیں اور آخری دن پہ تو انما دو انما فائدہ دیتا ہے تعین کا متعین کرنے کا خطوج و اس بات الفکم المذکور اور وہ واجب کرتا ہے مذکور حکم کو ثابت کرنے کو یعنی انما سے جو حکم اس میں مذکور ہوتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے وہ حکم جو ہے وہ بڑے پختہ طریقے سے واضح ہو جاتا ہے وہ نصف یا غیر حاضل حکم ان اور اس حکم کے علاوہ اس سے وہ نفی کر دیتا ہے یعنی جو حکم وہاں لگایا جا رہا ہوتا ہے انما اس کے علاوہ سے اس حکم کی نفی کر دیتا ہے مثال کے طور پہ یہ کہا جائے آگے مثال اس کی موجود ہے فقولو نا تو ہمارا یہ کہنا انما ہوا محمد سن یوفید و فقط محمد اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ صرف انجینئر ہی ہے وہ علیہ سی صفت اور اس میں کوئی دوسری صفت نہیں ہے انما ہوا محمد بس وہ انجینئر ہے یعنی اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہے تم جو اس کے پاس یہ کیس لے کے جا رہے ہو تو ڈاکٹری کیس ہے وہ تو انجینئر ہے اس کیس کو وہ کیسے حل کر سکے گا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ لقد فرخت کثیرم اللہ کی قسم یقینا یقینا میں بہت خوش ہوا ہوں ہنہ فرق تو جواب القسم یہاں فرخت و قسم کا جواب ہے اللہ کی قسم یہ کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے آگے اس کا جواب ہے اس بات کی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اذا کرا جواب القسم جملطن فیل مثبت جب قسم کا جواب ہو جملہ پھیلیا جب قسم کا جواب قسم کے جواب میں جملہ فیلیا استعمال ہو رہا ہو اور وہ جملہ فیلیا مثبت ہو منفی نہ ہو پوزیٹو ہو نگیٹو نہ ہو بفعل قم اور وہ جملہ فیلیا اس کے شروع میں صدر سینا یعنی آغاز اس جملہ فیلیا کے آغاز میں فعل ماضی آ رہا ہو اکدہ لام وقد تو اس جواب قسم کو موقع کیا جائے گا لام اور قد کے ساتھ لقد یعنی پھر لقد آئے گا تقوی پہلے ساری قسمیں ہیں اور آگے لقت فلق نل انسانت تقویل یہ جواب قسم ہے اور جواب قسم یہاں خلقنا سے شروع ہو رہا ہے جو کہ فیل ماضی ہے اس لیے اور وہ فیل مثبت ہے منفی نہیں ہے اس لیے اس پہلے لقد آیا جال قلعہ جمل جوابل قسمی ہر جملے کو جو نیچے آ رہے ہیں بنائیے ان جملوں میں سے ہر جملے کو بنائیے قسم کا جواب جواب قسم فریفت و بارت کا کہرختو کی بجائے فساحت کا تقادہ کیا ہے فساحت و بلاغت کا کہ اس کو لقد سے شروع کیا جائے جب یہ جملہ جواب قسم بن کر استعمال ہو رہا ہو انیس سے پہلے مثال کے طور پہ کوئی قسم کہی جا رہی ہو و کہہ کے تو ولہ فرح سجائے کی کہیں گے لقد فرح تو کیا اللہ کیسم یقیناً اس کا مانا ہوگا سی اللہ کی قسم میں نے اسے بازار میں دیکھا ہے بڑے یعنی زوردار طریقے سے بڑے زوردار انداز میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے باقیہ اس کو دیکھا ہے خواتی کانا امسا جو ہے یہ کانا کے اخوات کی بہنوں سے شام کے وقت بیمار ہو گیا یا مانا کریں گے میں نے شام کی یعنی بیمار ہو کر مساؤ یعنی پایا مجھے شام کے وقت نے وہانا مریض اس حال میں کہ میں بیمار تھا ادف المساد عادیت ہی آنے والے جملوں پہ داخل کیجیے الجَعت یعنی کہ ہوا شام کے وقت درمیانی ہو نحنو ہم تھکا دیے گئے ہیں معنی کریں گے ہم تھکے ہوئے ہیں ام سینا ہم شام کے وقت مریضہ کمزور ہے تی فتن مریضہ نے یعنی کمزوری کی حالت میں شام کی یہ معنی کریں گے بیمار خاتون شام کے وقت کمزور ہو گئی عرب الجم لتا ان بی سدھا ان شدید مانا اعراب لگا یہ جی نہیں ہے کہ آپ حرکات لگا دیں زبر زیر لگا دیں ہمارے یہاں جو اعراد چلتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے رابط کا مانا ہوتا ہے یعنی اس کو پڑھیے اس کی پوری ترکیب کیجیے اس کے انالیس کیجیے آربل جما دل آربل جم لتا ان سدھا حرکات لگی ہوئی ہے اس کی پوری ترکیب کیجیے آربل جم لا حرف تاکید ہے حرف مشبہ بالفیل ہے بی جار مجرور اس کی خبر ہے اور سدان شدید محسوس کا, اسم ہے. عجب عن پھر آنے والے سوالات کا جواب دیجیے اس استعمال کرتے ہوئے ان بیماریوں کے نام جن کا ذکر کیا گیا ہے دو بریکٹس کے درمیان ماذا پی یا علی اے علی کو کیا ہے ان سدان شدید یقینا مجھے شدید سر درد ہے نبی سدان شدید مجھے شدید سر درد ہے احو کا مادہ بہ تمہارا بھائی اس کو کیا ہے کہ مادہ بک تمہیں کیا ہو گیا ہے کہیں گے بنا یا انا بنا ہاں ان لگا کے کہیں گے احو کا مادہ بھی کہیں گے انگ سن مادہ بکم تمہیں کیا ہو گیا ہے ان بنا سلن ان نہ بنا سال کہہ سکتے ہیں انا بنا سو عالن شدید یقیناً ہمیں شدید پھانسی ہے مادہ بےحا تمہاری بہن اسے کیا ہوا ہے کہیں گے انہا اس حالن اس حال کا مانا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیچس دست لگنا مغصوم تو من رو اٹھنا ہا ادائے تو لارو مادہ بہن یہ طلبہ انہیں کیا ان بن سبا ان یقیناً انہیں سر درد ہے مادہ بکا مادہ بک یا سو آدو آپ کو کیا ہو گیا ہے اس کا جواب ہم دے سکیں گے انہا اسے مادہ بک یا سو آدو ایسوت انہیں کیا ہو گیا ہے اس کا جواب ان سو آد اس کا جواب دے گی انارن دوار کہتے ہیں سر گھومنا سر چکرانا رحاب ال مستراب کا مستر ہے رحابل فعل اور وہ فعل کے وزن پر ہے ختم ہونا کسی چیز کامراہ ہونا تریقن جمع ہوں اس کی جمع ترخن ہے و توروکن اور جم الطور کن اور تور جم المعی اور نام رکھا جاتا ہے اس کا جم جمع کی جمع کا خرا آپ دیجئے دوسری مثالیں آپ کی جانب ہیں دیگر مثالیں مکانتن اور اماکن سوارتن اثاویر عنیت اوانل اوان یم تھا اصل میں اوانیو اوانیو تھا لیکن وہ آخر سے یا ڈاب ہوئی ہر طلت ہونے کی وجہ سے آنے یا تم سے اوانل رہ گیا یا دن اور کلیم کل تمہ فی جملہ مفیدہ انچانے والے ہر لفظ کو داخل کیجیے یعنی استعمال کیجیے جملہ مفیدہ میں نظفہ کیا سکتے ہیں آپ نظا عقی سے میرے بھائی نے یا ملابسا ہوں میرے بھائی نے اپنے کپڑے صاف کیے اخبار احوار اخبر الخادم کا خادم نے کھانا حاضر کیا یعنی وہ کھانا لے کر آیا جو والا جو والا والدی بلادن شسیع وادن میرے والد نے بہت سے ملکوں میں سر و چاہت کی میرے والد بہت سے ملکوں میں گھومے پھرے فقیر غریب شام کے وقت مالدار ہو گیا انم الام یا؟ یا تو کہہ سکتے ہیں طالب علم کہ جائیں گے اور سیا مسلح یا صرف کی کوئی بات کہے کوئی چیز سے مراد یہاں یعنی بات کو جملہ کہ اس خبردار کیا ہے آگاہ کیا ہے یعنی تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کل واپس آ جائیں گے وہ کہ میں نے مراکب کو نگران کو یہ کہتے ہوئے سنا